السلام علیکم ساتھیو سرور منیر راؤ آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں اس سے پہلے جو لیکچرز ہوئے ہیں اس میں ہم نے خبر کی تعریف خبر کے لوازمات خبر کیسے بنائی جاتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ تفصیل سے ڈسکس کیا ہے اور خبر کے حوالے سے اور پہلوؤں پر بھی آپ سے کافی گفتگو ہوئی ہے آج کے لیکچر میں ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک ایسا عمل ہے جو خبر سے ہی پیدا ہوتا ہے جب آپ کوئی خبر حاصل کر لیتے ہیں تو اس خبر کو ٹارگیٹ آرڈینس یعنی عوام تک پہنچانے کا عمل کیا کہلاتا ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اس عمل کو کیا کہتے ہیں اف یو وانٹ ٹو بی اے جرنلسٹ یو مسٹ نو وٹ ول بیٹ ایکشن جب آپ نے مٹیریل ایکوائر کر لیا آپ کے پاس تمام انفارمیشن آ گئی اطلاع آ گئی حقائق کی چھان بین کر لی جب آپ اس کو عوام تک پہنچانے کا عمل شروع کرتے ہیں تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں یہ عمل رپورٹنگ کہلاتا ہے رپورٹنگ از اے ٹیکنیکل ٹرم جو صحافت یا جرنلزم میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اور جو شخص وہ خبر بنا کر عوام تک پہنچاتا ہے چاہے نیوز پیپر سے پہنچائے ٹیلی ویژن سے پہنچائے انٹرنیٹ سے پہنچائے یا ریڈیو سے پہنچائے اس کو رپورٹنگ کہتے ہیں اور رپورٹنگ ہی وہ فن ہے جس کی بنیاد پر جرنلزم کی تمام تعلیم اور عمل کی سیڑھی بن گیا ہے اور رپورٹنگ جس کو آتی ہے وہ کبھی صحافت میں مار نہیں کھا سکتا رپورٹنگ ویسے تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ایک خاص ڈائریکشن میں کرتے ہیں انفارمیشن کولیکٹ کی انٹیلیجنس پوائنٹ آف ویو سے اور متعلقہ محکمے کو بھیج دی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں کا ایک نیٹ ورک رپورٹنگ کا موجود ہوتا ہے مختلف محکموں میں دفاتر میں بعض اوقات حکومتیں دوسرے ممالک میں بھی انٹیلیجنس رپورٹنگ کے لیے اپنے نمائندے انڈر کور بھیجتی ہے ہوتے ہیں لیکن صحافت کی ٹرم میں رپورٹنگ اس اطلاع یا خبر کا حصول ہے جو عوام تک پہنچانے کا عمل کہلاتی ہے تو آج کے لیکچر کا موضوع ہے رپورٹنگ رپورٹنگ کیا ہے یعنی اس کی تعریف کیا ہے ہم یہ بھی پڑھیں گے ہم رپورٹنگ کی اقسام بھی پڑھیں گے ہم رپورٹنگ کی کلاسیفیکیشن بھی پڑھیں گے غرضے کے رپورٹنگ کے اس عمل کے متعلق آج وہ گفتگو ہوگی جس کی بنیاد پر اگلے کئی لیکچرز کی عمارت کھڑی کی جائے گی کیونکہ رپورٹنگ کے بنیادی قواعد اگر آپ کو آتے ہیں آپ اس کے پیرامیٹرز سے واقف ہیں آپ اس کے لوازمات سے واقف ہیں تو آپ پھر رپورٹنگ کی مختلف اقسام میں آگے بڑھ سکتے ہیں اس کی سپیشلائزیشن کر سکتے ہیں اور سپیشلائزیشن میں کلاسیفیکیشن میں فارمز میں اور قائمز میں ریپورٹنگ کی یا ٹیکنیکل اسپیکٹ سے ریپورٹنگ کی جو قسمیں ہیں وہ ان آج اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے اس کے بعد ان کی اسپیشلائزڈ اسٹڈی اگلے لیکچر میں ہوگی ڈیفنیشن آف رپورٹنگ از ٹو رپورٹ ٹو ٹیل ٹو انفارم دس از ویری سمپل یعنی ریپورٹنگ کا مطلب ہے کچھ بتانا کسی کو انفارمیشن یا اطلاع دینا اور رپورٹنگ کا مطلب ہے آپ کسی تک کوئی پیغام بائی ماؤتھ پہنچائیں بائی پین رائٹنگ پہنچائیں بائی ویژن پہنچائیں یا بائی انٹرنیٹ ویب کھول کر اور اس سے اطلاع دیں یا ریڈیو کا مائک آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کوئی اطلاع دے رہے ہیں تو یہ رپورٹنگ کی کمیونیکیشن اور ڈیفینیشن کی ٹرمز کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو بتانا ضروری تھا ریپورٹنگ کی بنیاد کس چیز پر ہے ہم نے خبر کے حوالے سے یونٹ پڑھتے ہوئے بھی اس پر کچھ روشنی ڈالی تھی لیکن آج بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ رپورٹنگ کی بنیاد یا رپورٹنگ اور خبر کس چیز پر قائم ہوتی ہے تو اس کے بھی چند الفاظ ہیں وہ نوٹ کر لیں انفارمیشن از دی آکسیجن ٹو تھنک آر ٹو فارم این اوپینئن آر ٹو ریئیکٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی اطلاع اگر ہے تو اطلاع ہی خبر اور رپورٹنگ کی بنیاد ہے جیسے انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے اگر انسان کو آکسیجن نہ ملے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اسی طرح اگر رپورٹنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے یا خبر نہیں ہے تو آپ ریپورٹنگ نہیں کر سکتے تو اس حساب سے رپورٹنگ کی بیسک آکسیجن وہ اطلاع یا خبر ہے جس کی بنیاد پر آپ آگے رپورٹنگ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی میڈیم کے لیے رپورٹنگ کرتے ہوں آپ کو اطلاع یا انفارمیشن کا ہونا ضروری ہے ریپورٹنگ کی عمومی طور پر دو بڑی ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں جرنل اسائنمنٹ رپورٹنگ اور دوسری کو کہتے ہیں بیٹ رپورٹنگ یا سپیشلائزیشن جرنل اسائنمنٹ رپورٹنگ سے مراد ہے عمومی رپورٹنگ یعنی جو عام طور پر یا معاشرے میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کی اطلاع اور انفارمیشن لے کر خبر بنا کے عوام تک پہنچانا اور بیٹ رپورٹنگ یا اسپیشلٹی رپورٹنگ ایک ایسا عمل ہے جو عمومی رپورٹنگ سے مختلف ہے عمومی رپورٹنگ میں آپ ہر موضوع ہر ایونٹ اور ہر قسم کی شخصیت کے بارے میں خبر حاصل کر کے رپورٹ کر سکتے ہیں یہ ایک لارجر پیرامیٹر ہے جب آپ رپورٹنگ کی فیلڈ میں آتے ہیں تو پہلے دن کوئی شخص کوئی رپورٹر کوئی صحافی پہلے ہی دن نہ اسپیشل رپورٹنگ کی طرف جا سکتا ہے نہ بیٹ رپورٹر کہلا سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ عمومی رپورٹنگ میں جاتا ہے وہ پولیٹیکل کوریج بھی کرتا ہے وہ ڈپلومٹک کوریج بھی کرتا ہے وہ سوشل ایونٹس بھی کرتا ہے وہ اسکول کالج کی تقریبات میں بھی شرکت کرتا ہے اور پھر وہ پارلیمنٹ کی رپورٹنگ بھی کرے گا فورن آفس کی رپورٹنگ بھی کرے گا اور جو ایکسیڈنٹس معاشرے میں ہو رہے ہیں شو بز کے ہوں فن فیر ہوں فیشن شوز ہوں غرضے کے انڈر دی پیرامیٹر آف جنرل رپورٹنگ ایوری تھنگ انڈر دا سن کمز تو اس کے بعد ہر ایک کا چوٹ دیکھا جاتا ہے اس کا دلچسپی دیکھی جاتی ہے اس کا شوق دیکھا جا سکتا ہے اس کی تحقیقی صلاحیتوں کو دیکھا جا سکتا ہے پھر وہ اسپیشلٹی یا بیٹ رپورٹنگ کی طرف جاتا ہے تو اب پہلے ہم عمومی رپورٹنگ یا جنرل رپورٹنگ پر ڈسکشن کریں گے اس کے بعد ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ بیٹ رپورٹنگ پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے جنرل رپورٹنگ بیٹ رپورٹنگ یا اسپیشلٹی رپورٹنگ ایسے عمل ہیں جو بہت حد تک ایک دوسرے سے لنک ہیں سپیشلائزیشن کے اعتبار سے تو ان میں تخصیص کی جا سکتی ہے لیکن خبریں جب فال کرتی ہیں یا نیوز اور انفارمیشن جب آپ ڈھونڈنے جاتے ہیں یا اس کو حاصل کرتے ہیں تو وہ ٹیک کرنا فوری طور پر مشکل ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن جنرل رپورٹنگ کے زمرے میں آتی ہے یا یہ انفارمیشن اسپیشلٹی رپورٹنگ یا بیٹ رپورٹنگ میں ہے اسی لیے آپ نے جو پوائنٹس ابھی نوٹ کیے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گو بارڈرس ان کو تقسیم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیے سے اباؤٹ اگر کسی حکمران کا دورہ پاکستان ہے کوئی غیر ملکی صدر مملکت وزیر اعظم یا ڈیلیگیشن پاکستان کے وزٹ پر آتا ہے تو یہ فوراً طے کرنا کہ یہ اسپیشلٹی رپورٹنگ میں آتا ہے کہ جنرل رپورٹنگ میں آتا ہے مشکل ہے اس لیے آپ کو جنرل بھی ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں اور اسپیشل بیٹ رپورٹرس بھی ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ طے پاتی ہیں کہ جب اس کا ارائیویل ہے تو ارائیول آف اینی ہیڈ آف اسٹیٹ ان ٹو اینی کنٹری از اے جنرل نیوز لیکن وین ہی اسپیک اسپیسیفکلی آن این ایشو ریگارڈنگ ریلیشن شپ بٹوین کنٹریز آر سائنگ آف این وچ ہیز این امپلیکشن ویریس فیلڈ آف دا ٹو کنٹریز دیٹ از اے اسپیشلٹی رپورٹنگ صدر کی آمد یا وزیر اعظم کی کسی دوسرے ملک میں آمد ایک جنرل خبر شمار کی جاتی ہے عمومی خبر ہے لیکن جب وہ کسی معاہدے پر دستخط کرتے ہیں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں کوئی سینسیٹیو ایشوز پر ڈسکشن کرتے ہیں تو اس کی خبر بنانا خصوصی مہارت چاہتا ہے اس لیے یہ طے کرنا کہ یہ عمل بالکل بیٹ میں آتا ہے درست نہیں ہے آپ کو عمومی اور بیٹ رپورٹنگ دونوں کو سامنے رکھ کے طے کرنا ہے کہ یہ جنرل رپورٹنگ کا پارٹ ہے یا عمومی پہلے کوئی بکش ڈیفینیشن آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتی اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں جنرل رپورٹنگ اسائنمنٹس رینج فروم کرائم ٹو کراپ فرام ویدر ٹو یعنی اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جنرل رپورٹنگ جیسے میں نے پہلے کہا انڈر دی سن جو ایونٹس جو شخصیات جو واقعات اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ سب چیزیں جنرل رپورٹنگ کی ہی صنف میں آتی ہیں اور جنرل رپورٹنگ میں آپ فصلوں کی خبریں بھی دے سکتے ہیں آپ موسم کی خبریں بھی دے سکتے ہیں آپ کھیلوں کی صورت حال بھی بتا سکتے ہیں آپ سیاست پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں آپ فارن آفس کی صورتحال پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں وہ جنرل رپورٹنگ میں جنرل رپورٹر جس ریجن میں بھی اور جس ایریے میں بھی چاہے ہی کین پوپ ہز نوز لیکن اسپیشلٹی رپورٹنگ والے یا بیٹ رپورٹنگ والے وہ اپنی خاص پرٹیکولر فیلڈ میں ہی کام ہیں اب دوسرا پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیں دی موسٹ سکسفل جرل اسائنمنٹ رپورٹر یہ بھی دیکھا کہ جرل اسائنمنٹ رپورٹر جو ہوتے ہیں ان کو عام طور پر ایک اچھا ورکر اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ دے کین کور ایوری ایونٹ ایز اینڈ وین نیڈیڈ تو جنرل رپورٹر پر یہ تعریف بالکل فٹ ان کہ وہ کسی بھی قسم کی رپورٹنگ اسائنمنٹ ہو آپ اس کو اس میں بھیج دیں وہ ابتدائی خبر ابتدائی معلومات لے کر آ جائے گا لیکن اسپیشلٹی رپورٹر یا بیٹ رپورٹر جب اپنی فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ پرٹیکولر فیلڈ کی خبریں لے کر آتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی بتاتا چلوں دیٹ از کہ جنرل اسائنمنٹ رپورٹنگ میں دو طرح کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے نمبر ایک انسٹنٹ رپورٹنگ نمبر ٹو از دی پلانڈ رپورٹنگ انسٹنٹ رپورٹنگ مینز جیسے کہ اس لفظ سے ظاہر ہے کہ فوری طور پر آپ کو اس کی خبر حاصل کر کے دینی ہے اور وہ کوئی پلاننگ سے آپ کو نہیں پتا چلے گا اچانک یو have to رش جبکہ پلانڈ رپورٹنگ میں آپ کے پاس ری ایکشن ٹائم ہوتا ہے آپ پلاننگ کر سکتے ہیں تو انسٹنٹ رپورٹنگ کی مثالیں بھی آپ کو دے دوں تاکہ یہ کنسپٹ آپ کا کلیئر ہو مثلاً اچانک آپ کے نیوز روم میں اطلاع آتی ہے یا رپورٹر کو خبر ملتی ہے کہ دو بسوں کے درمیان تصادم ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا دو ریل گاڑیوں کے درمیان تصادم ہو گیا یا اچانک خبر لینڈ کرتی ہے کہ کوئی ہوائی جہاز کریش کر گیا ہے یا اچانک خبر آتی ہے کہ کسی وی آئی پی کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا دیا گیا ہے یا خبر آتی ہے کہ کہیں کوئی دھماکہ ہو گیا ہے یا خبر آئی کہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہو گئی یا خبر آئی کہ کسی اہم شخصیت کا انتقال ہو گیا یہ وہ انسٹنٹ ہیپنگ ہے جو جنرل اسائنمنٹ رپورٹنگ کے پیرامیٹرز میں آ جاتی ہیں یہ واقعات جب سرزد ہوتے ہیں اچانک ہوتے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا گاہک موت اور خبر کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے آپ دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں دو گھنٹے ہو گئے کوئی گاہک نہیں آیا لیکن اچانک آپ کے پاس چار پانچ لوگ شاپنگ کے لیے آ گئے تو وہ کوئی اطلاع دے کر نہیں آتے جس کو جو ضرورت ہوتی ہے جس جگہ جانا ہوتا ہے تو اچانک گاہک دکان پر پہنچ جاتا ہے اسی طرح کسی کا اگر بلاوا آ جائے کسی کی ڈیتھ ہو تو اس کو ابھی ریئیکشن ٹائم نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ میں بھی ہو سکتی ہے اچانک کسی اور واقعے میں بھی موت واقعہ ہو سکتی ہے تو اس سارے عمل کے ساتھ ساتھ خبر کا بھی یہی عمل ہے کہ خبر کے لیے آپ ہاتھ باندھ کر اگر بیٹھے رہیں کہ جی خبر آئے گی تو میں ریئیکٹ کروں گا تو خبر آپ کو بتا کر نہیں آتی وہ خبریں جو اچانک فوری یا حادثاتی طور پر آتی ہیں ان کے لیے آپ پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے یو ہیو خبر جیسے آپ تک پہنچی یا اطلاع پہنچی آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے ٹیم لینی ہے اور موقع پر پہنچنا ہے اگر آپ اخبار کے رپورٹر ہیں تو آپ, آپ فورن روانہ ہو جائیں گے اگر آپ ٹیلی ویژن کے رپورٹر ہیں تو آپ اپنی گاڑی میں تھرو کے ساتھ بیٹھیں گے اور موقع واردات پر پہنچ جائیں گے اور خبر بنائیں گے اور وہاں سے بیپر دیں گے یا فوراً واپس لوٹ کر آپ ویڈیو چلائیں گے تو انسٹنٹ ہیپنگس میں ریئیکشن فورن کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی پلاننگ کا وقت نہیں ملتا تو جنرل اسائنمنٹ رپورٹنگ میں ایک پہلو بڑا اہم یہ بھی ہے کہ وہ خبریں جو بغیر بتائے یا بغیر اطلاع کے کسی طرح اچانک لینڈ کریں جنرل اسائنمنٹ رپورٹرس کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے اور نیوز روم میں اسائنمنٹ ایڈیٹرز موجود ہوتے ہیں نیوز ایڈیٹرز موجود ہوتے ہیں کنٹرولر نیوز ہوتے ہیں ڈائریکٹر نیوز ہوتے ہیں وہ فورن کہتے ہیں کہ ٹیم رش کرے اور موقع پر پہنچے اور جب آپ موقع پر پہنچتے ہیں تو اتلا لے کر آپ خبر دے دیتے ہیں دیٹ از آل انسٹنٹ نیوز ہیپنگس علاقائی طور پر بھی ایسی خبریں آتی ہیں ریجنل بھی آتی ہیں اور بین الاقوامی طور پر بھی آتی ہیں جیسے نائن الیون کا واقعہ اٹ واز این انسٹنٹ ہیپنگ دو جہاز آئے اور ٹوین ٹاور سے ٹکرا گئے لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اگر یہ پتا ہوتا تو کیا ان کو یہ واقعہ کرنے کی اجازت ملتی یا پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ جنرل محمد ضیاءلحق کا جہاز سی ون تھرٹی فضا میں پاش پاش ہو گیا تو یہ کسی کو پتہ تو نہیں تھا حادثہ ہونا ہے ورنہ وہ حادثہ ہونے دیتے تو بعض اوقات عمومی طور پر جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں اتنی بڑی خبر لینڈ کرتی ہے کہ پوری دنیا میں تہل کا مچ جاتا ہے پریزیڈنٹ جان آف کینیڈی امریکہ کا فارمر پریزیڈنٹ اس کو گولی مار دی گئی یا بے نظیر بھٹو پاکستان کی سابق وزیر اعظم الیکشن کمپین کے لیے راول پنڈی کے لیاقت باغ سے واپس آ رہی تھیں دہشت گردی کا شکار ہو گئی تو دے آل وار دا انسٹنٹ ہیپنگ اینڈ دی آل دی جنرل رپورٹنگ تو جنرل رپورٹنگ میں بہت بڑی بڑی خبریں بھی آ جاتی ہیں اور جنرل ریپورٹرز ان خبروں کو کور کرتے ہوئے بڑی فیم بھی حاصل کرتے ہیں اور اگر وہ اچھی خبریں کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اس کا شخص کا امیج بڑھ جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ بیٹ رپورٹر ہیں تو ہی آپ شہرت حاصل کریں گے نو no. جنرل رپورٹر کین آلسو بٹ اٹ آل ڈیپینڈز ہاؤ یو ریئیکٹ وین فائنڈ سم انسٹنٹ ہیپن نیوز ریئیکشن ٹائم کم ہوتا ہے اگر آپ اس کو فالو کریں تو پوری دنیا ان خبروں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. جیسے میں نے وی آئی پیز کی چند ایسوسن کے بارے میں آپ کو بتایا تو ان خبروں کو جن رپورٹرس نے فالو کیا جن رپورٹرز نے ان کی ڈیٹیلس دی آر ویل نون دنیا بھر میں ان کو کٹ کرتے ہیں. ایک چینل دوسرے کی خبریں لیتا ہے آپ کی سامنے ہوتی ہے طرح اخبارات میں بھی اس قسم کے واقعات کو جو رپورٹ کرتے ہیں وہ بائی لائنز ان کی آتی ہیں اسی طرح ریڈیو پر وہ شخص بول رہا ہوتا ہے تو جنرل اسائنمنٹ رپورٹنگ میں انسٹنٹ ہیپنگ میں بڑی بڑی نیوز آ جاتی ہیں دوسری طرح کی جو خبریں ہیں وہ کہلاتی ہیں پلانڈ نیوز یعنی وہ خبریں جن کے بارے میں آپ پلاننگ کر سکتے ہیں اور اس پلاننگ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ ان خبروں کو بہت اچھی طرح سے پیش کر سکتے ہیں وہ بھی جنرل اسائنمنٹ رپورٹنگ میں آتی ہیں اور پلینڈ نیوز بڑی ویلیویبل نیوز ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو ان کا پتا ہوتا ہے کہ اس نے کب آنا ہے ان کی ہیپنگ کب ہونی ہے یو کین پلان دا ایونٹس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چودہ اگست انیس سو کو پاکستان مورز وجود میں آیا جشن آزادی کی تقریبات پورے ملک میں مقامی سطح پر علاقائی سطح پر قومی سطح پر ہوتی ہیں اب آپ نے اس کی پلاننگ کرنی ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایک سال موجود ہے چودہ اگست کا ایونٹ ختم ہوتا ہے نیکسٹ چودہ اگست میں ایک سال پورا ہے اب آپ نے جشن آزادی کی تقریبات کی کوریج کیسے کرنی ہے اخبار پر ریڈیو پر ٹیلی ویژن پر حکومتی ادارے اگلے سال کا جشن آزادی منانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں جشن آزادی کی تیاریاں جب ایسے مرحلے پر پہنچتی ہیں جھنڈوں کی تیاری شروع ہو گئی لوگوں نے ان کی خریداری شروع کر دی بیجز بننے شروع ہو گئے حکومت نے اپنے پروگراموں کا اعلان کر دیا کہ ایوان صدر میں ایوارڈ کی تقریب ہوگی وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیہ ہوگا قائد اعظم محمد علی جناب بانی پاکستان کے مزار پر ریتلینگ ہوگی یعنی پھول چڑھائے جائیں گے حضرت علامہ اقبال شاعر پاکستان لاہور میں بادشاہی مسجد کے پہلو میں دفن ہیں ان کے مزار پر دستے تبدیل ہوں گے غرضے کے دیر نمبر آف تھنگز تمام صوبائی دارالحکومتوں میں گورنر اور چیف منسٹرز پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے سٹوڈنٹس کی ریلیاں نکلیں گی اور اس طرح کی مختلف تقریبات اور سماجی سیاسی تعلیمی ادارے جو ایکٹیویٹیز کریں گے وہ آپ کو پہلے پتہ چل جاتی ہیں شیڈولز آ جاتے ہیں تو آپ اس کو پلان کر لیتے ہیں یہ بھی عمومی رپورٹنگ میں آتی ہے اسی طرح 23 مارچ یوم جمہوریہ کے دن بھی جو تقریبات ہوتی ہیں اس کا بھی پہلے پتہ چل جاتا ہے اسی طرح کسی چیز کا افتتاح ہو رہا ہے ورچوئل یونیورسٹی کی کانوکیشن ہے یا پنجاب یونیورسٹی کی کانووکیشن ہے کراچی یونیورسٹی کی کوئٹہ کی قائد اعظم یونیورسٹی کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اگر کانوکیشن ہے اور اس میں کون چیف گیسٹ آ رہا ہے کس دن ہوگی کہاں ہوگی تو یہ سب ایونٹس پہلے سے پلان ہوتے ہیں اسی طرح کرکٹ میچز کی کوریج ہے ہاکی میچز کی کوریج ہے ورلڈ کپ کی کوریج ہے یا کہیں پر کوئی احتجاجی ریلی نکلنی ہے اس کا اعلان پہلے سے ہے کسی پریس کانفرنس کا اعلان پہلے سے ہے صدر مملکت یا وزیر آزم کا قوم سے خطاب ہے یا کسی وی آئی پی کا ملک میں آنا ہے امریکن پریزیڈنٹ کا پاکستان کا دورہ یا پاکستان کے پریزیڈنٹ اور وزیراعظم کا غیر ملکی دورہ یہ سب پہلے سے پلان ہوتے ہیں یہ بھی بائی اینڈ لارج جنرل رپورٹنگ کی اس قسم میں آتے ہیں کہ جس پر آپ پلاننگ کر سکتے ہیں اور ان میں اسپیشلٹی رپورٹنگ اور بیٹ رپورٹنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کا بارڈر اس نوعیت کا ہے کہ کون سی خبر یا رپورٹنگ اسائنمنٹ اسپیشلٹی یا بیٹ رپورٹنگ میں آتی ہے اور کون سی جنرل رپورٹنگ میں آتی ہے تو اس کا بارڈر بڑا ملا جولا سا ہے ان کو بالکل الگ کرنا مشکل ہے لیکن جنرل رپورٹنگ کے زمرے میں جب آپ کو کسی فارن ٹور کا پتا چلتا ہے وی آئی پی کی آمد کا پتا چلتا ہے کانوکیشن کا پتا چلتا ہے اسپورٹس ایونٹ کا پتا چلتا ہے تو پہلے وہ جنرل رپورٹنگ کے زمرے میں آتی ہے اس کے بعد پھر طے پاتا ہے کہ اس کو اسپیشل رپورٹر کور کرے گا بیٹ ریپورٹر کور کرے گا یا جنرل رپورٹر گا تو ان عوامل کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ جنرل رپورٹنگ میں انسٹنٹ ہیپنگ بھی ہے اور جنرل رپورٹنگ میں پلینڈ ہیپنگ بھی ہوگی تو آپ کو پوری طرح کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ رپورٹنگ میں جنرل رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ اگر ان دونوں پہلووں کو سامنے رکھتے ہیں تو بطور اسائنمنٹ ایڈیٹر بطور رپورٹر بطور نیوز ایڈیٹر بطور چیف رپورٹر آپ کو پلاننگ آسان ہے اور رپورٹر کو بھی بڑی آسانی سے آگے بڑھنے میں مشکل پیش نہیں آتی آلویز آسک یور سیلف ہاؤ ویلوبل اٹ از فار آڈینس اینڈ آلسو گیٹ ایز کلوز ٹو دا گراس ایز ٹو جنریٹ اوریجنل میٹیریل اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جنرل رپورٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جنرل رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ جس اسائنمنٹ پر جا رہے ہیں کیا وہ اسائنمنٹ سے جو اطلاع انفارمیشن لے کر آپ رپورٹ کریں گے یا جن کے لیے آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ نہیں جنرل رپورٹنگ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کاغذ پین اٹھایا کیمرہ لیا اور مائک لیا اور آپ وہاں پہنچ گئے کہ جی جنرل رپورٹنگ میں تو انڈر دی سن سب چیزیں آ رہی ہیں لیکن آپ کو وہاں پہنچ کر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پبلک انٹرسٹ کتنا ہے اور پبلک انٹرسٹ کے ان پہلو کو مثلا ایکسیڈنٹ کی رپورٹنگ آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ عوام کو یہ تو بتا دیا جائے گا کہ اس حادثے میں اتنے افراد ہلاک اور زخمی ہوئے یا اس حادثے کی وجہ کیا ہے لیکن ہیومن انٹرسٹ اس چیز میں بھی ہے کہ حادثہ کیسے پیش آیا جب آپ حادثہ کیسے پیش آنے کے بارے میں تحقیق کریں گے انویسٹی گیٹ کریں گے انفارمیشن گیدر کریں گے تو دلچسپ حقائق بھی سامنے آ سکتے ہیں بڑے الارمنگ حقائق بھی سامنے آ سکتے ہیں کہ حادثہ ٹائراڈ کھلنے کی وجہ سے آیا حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے آیا حادثہ سڑک پہ سڑک کے خراب ہونے کی وجہ سے آیا یا حادثہ دوسرے ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہے کہ عوام کا کتنا ویلیویبل انٹرسٹ اس میں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جنرل رپورٹنگ میں اگر آپ کے کان میں کوئی افواہ آتی ہے کوئی گپ شپ میں آپ کو ایک بات سنتے ہیں تو ایز اے ای جنرل رپورٹر آپ کو یہ بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ اس افواہ میں کتنی صداقت ہے یہ جو گپ شپ سنی اس میں خبریت ہے کہ نہیں ہے یہ طے آپ نے کرنا ہے بینگ اے جنرل رپورٹر کہ اس خبر کو اس افواہ کو یا اس گپ شپ کو فالو کرنا چاہیے کہ نہیں بعض اوقات آپ کے کان میں جو افواہ پڑتی ہے جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی بریکنگ نیوز مل گئی ہے بعض اوقات افواہیں مس لیڈنگ ہوتی ہیں اسی طرح کسی محفل میں چار اہم لوگ بیٹھے ہوئے اوور اے کپ آف ٹی کسی ہوٹل کی کارنر ٹیبل پر گپ شپ کر رہے ہیں اینڈ یو آر آلسو اویلیبل دیئر اور وہ کوئی ملکی پالیسی کے حوالے سے یا کوئی اہم میجر ڈیسیزن جس سے پبلک انٹرسٹ انوالو ہو اس کے بارے میں وہ انٹریکٹ کر رہے ہوں گپ شپ میں کہ یہ جو پالیسی بنائی جا رہی ہے اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے اس سے ایک انقلابی سٹیپ ہوگا اس میں فلا آدمی کا انٹرسٹ ہے اس لیے پالیسی بن رہی ہے تو جنرل گپ شپ میں یہ چیزیں نکلتی ہیں لیکن اف یو آر اے رپورٹر یو آئیز اینڈ ایئر آر اوپن تو آپ اس کو فورن ایبسٹریکٹ کریں گے اس کی اینالسس کریں فالو اپ کریں تو یو ول فائنڈ اے گڈ نیوز آؤٹ آف دیٹ گپ شپ اور گاسپ لیکن ایکوریسی انٹرسٹ دونوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے اگر وہ چیز ایکوریٹ نہیں ہے تو آپ کی وہ رپورٹ کبھی کامیاب نہیں ہوگی کل ہو جائے گی اور بعد میں آپ کو ڈس ریپیوٹ کرے گی اس کے ساتھ ساتھ بھی ایک اور پہلو کو بھی آپ نے پیش نظر رکھنا ہے وہ بھی بہتر ہے آپ نوٹ کر لیں رپورٹنگ کے حوالے سے اینڈ دیٹ از بیسٹ کوریج بگنس اینڈ اینڈ ان فیو منٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل اسائنمنٹ رپورٹنگ کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو یو should ناٹ بی لیتارجک یو شوڈ بی ایکٹیو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب وہاں پہنچنا ہے تو فورن اس کے بارے میں انفارمیشن گیدر کریں اور آپ جو انفارمیشن گیدر کریں گے اگر وہ ایکوریٹ ہے تو آپ نے اس کو فورن نیوز روم کو اطلاع دینی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے آپ ایکسیڈنٹ کی جگہ پر پہنچتے ہیں اور اللہ نہ کرے آپ کسی دہشت گردی کی کارروائی کو رپورٹ کرنے پر آپ پہنچے تو وہاں اگر آپ ڈیلے کریں گے تو لوگ اس یا لا انفورسنگ ایجنسیاں وہاں سے شواہد جمع کرنے کے بعد اس چیز کو ختم کر دیتی ہیں اور ممکن ہے آپ لوز کر جائیں بہت سے فیکٹس تو مائنڈ اٹ وین ایور یو ریچ آن دا سائٹ آف دی جنرل اسائنمنٹ رپورٹنگ آپ کو فورن فیکٹس جمع کرنے ہیں جو وٹنسز موجود ہیں ان کے اکاؤنٹ ریکارڈ کریں کیمرے پر کریں یا آپ ان سے انٹرویو کر کے پوائنٹس لیں اور فوراً حاصل کریں کیونکہ اگر چشم دید گواہ وہاں سے موو کر گئے ہیں تو اتھینٹسٹی آف دیٹ ایونٹ کین بی چیلنجڈ اور رپورٹر اپنی خواہش کے مطابق خبریں نہیں دے سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور آپ کو ایک اچھے رپورٹر کے طور پر اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی گئے ہیں وہ جو واقعہ بھی ہے وہ لمٹڈ پیریڈ کے لیے اس کا اثر ہوگا چیزیں وہاں سے ہٹا دی جائیں گی اسی طرح آپ اگر کسی وی آئی پی رپورٹنگ کے لیے پہنچتے ہیں اور اگر وی آئی پی آپریٹو پارٹ جس وقت اپنی اسپیچ کا بول رہا ہے آپ کا کیمرہ اگر اس وقت پراپرلی انسٹال نہیں ہے آپ نے اگر اخبار کے رپورٹر ہیں اور آپ ذہنی طور پر حاضر نہیں ہیں تو یو ول مس دی انٹرو دی میٹ آف دا نیوز تو کیپ اٹ ان مائنڈ کہ وین ایور یو آر کور آر آن این اسائنمنٹ آف آپ کا جو اصل ایونٹ ہے اس کا ایک لمٹ ٹائم ہے آپ نے اسی میں خبر حاصل کرنی ہے اگر آپ اس کے بعد پہنچیں گے تو آپ لوگوں سے پوچھ کر خبر دیں گے اور ممکن ہے آپ حقائق صحیح بیان نہ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیں ٹرو نیو An interesting factor makes news always look for new pitch every reporter has a different iq and style jab aap khabar hasil karne ke liye hain, there may be many newspaper reporters are there radio reporters are there internet reporters are there and the television channel reporters are there ایک ایونٹ آپ کور کر رہے ہیں چاہے آپ ایکسیڈنٹ کا کور کر رہے ہوں دہشت گردی کا کور کر رہے ہوں پریس کانفرنس میں ہو کسی اسپیچ کی کوریج کر رہے ہو تو دیر ول بی ڈزنس آف رپورٹر اراؤنڈ آف چینل اراؤنڈ تو آپ نے ایک نیو پچ ڈھونڈنی ہے نیو پیچ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے خبر دیتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لکیر کے فقیر تو نہیں بن گئے آپ مکھی پہ مکھی تو نہیں مار رہے ایک چینل نے انٹرو نکالا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے وی آئی پی نے پریس کانفرنس میں بات کی دوسرے نے نکالا معاشی صورت حال کی وجہ سے بات کی تیسرے نے سماجی ریفارم کا انٹرو نکالا تو یو have to choose یور اون پچ اگر آپ ایک ہی طرح کی رپورٹ سارے چینل کر رہے ہوں گے تو پیپل ویل سوئچ اوور لیکن اگر آپ اچھے رپورٹر ہیں تو آپ اس پریس کانفرنس سے اس پیچ سے اس واقعے سے آپ اپنا ایک نئی طرح نئی پچ اور نیا راستہ ڈھونڈیں گے یہی آپ کی سکل ہے ایک جنرل اور عمومی رپورٹر اسی طرح سے اپنی ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے کہ جب وہ کسی اسائنمنٹ سے واپس لوٹتا ہے تو وہ کس قسم کی تحریر کر رہا ہے وہ کیا تھاٹس دے رہا ہے کس قسم کی کمیونیکیشن کر رہا ہے کیا نیوز وردی پوائنٹس نکال کر عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے تو آپ جتنے ڈفرینٹ جتنے یونیک اور جتنے کمیونیکیٹو ہوں گے اور آپ کی ایکوریٹ انفارمیشن ہوگی تو رپورٹنگ میں آپ کو عزت و تکریم ملے گی اینڈ یو ول بی ڈکلیئرڈ اے گڈ رپورٹر جنرل رپورٹنگ یا عمومی رپورٹنگ کے حوالے سے ایک اور نقطہ بھی آپ نوٹ کر لیں رپورٹر از ایکسپلینر آف کمپلیکیٹڈ ایشوز ایشوز سمپل بھی ہوتے ہیں ایشوز کمپلیکیٹڈ بھی ہوتے ہیں سمپل ایشوز یا سادہ معاملات ایک کو سمجھ آ جاتے ہیں لیکن جو کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ معاملات اور ایشوز ہوتے ہیں وہ عام آدمی کی سوچ سمجھ سے باہر ہوتے ہیں Post قومی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے بجٹ کے اثرات عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک بھی ہوتے ہیں لیکن بجٹ کو پیش کرنا بجٹ کا بنانا بجٹ میں جو ٹیکسیشن پالیسی ہوتی ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ اور اتنی ٹیکنیکل ہوتی ہے کہ عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا مثلاً بجٹ میں کہا جاتا ہے کہ جی ایکسپورٹ اور امپورٹ پر ٹیکسز لیوی کر دیے گئے ہیں اب عام آدمی نہیں سمجھتا لیکن جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے پانچ پرسنٹ ٹیکس اس کا اثر آپ جب مارکیٹ سے ڈبل روٹی خریدیں گے تب بھی پڑے گا اس کا اثر دودھ پر بھی پڑے گا اس کا اثر پیٹرول پر ٹیکس لگانے سے کرایوں پر پڑے گا تو عام آدمی کو جب یہ چیز ایکسپلین کی جاتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس بجٹ کی ٹیکسیشن پالیسی کے اثرات اس کی زندگی پر کیا ہو رہے ہیں تو اسی طرح فرن پالیسیز کے ایشوز ہوتے ہیں کہ دو ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ جی, جی ویزا پالیسی کے تحت دونوں ملکوں نے طے کیا ہے کہ وہ آئندہ ایئرپورٹ پر ویزا دیں گے تو عام آدمی کو یہ سمجھانا پڑتا ہے رپورٹر کو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو یہاں کی ایمبیسی سے ویزا نہیں لینا بلکہ آپ ٹکٹ لیں اس ملک کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں اور آپ کو وہاں ویزا مل جائے گا اسی طرح اور معاشی منصوبہ بندی میں خارجہ امور میں تعلیمی پالیسی میں غرض دیر مینی ایشو جیسے فرقہ بیراج کا ایشو ہے مسئلہ کشمیر ہے چین کا مسئلہ ہے نیوکلئر کیپبلٹی کا مسئلہ ہے پاکستان فرینڈس پاکستان کو امداد دے رہے ہیں یا کوئی اگریمنٹ سائننگ ہے دے آر ویری کامپلیکیٹیڈ ایشو لیکن رپورٹر کی مہارت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کامپلیکیٹڈ ایشوز کی ڈیٹیل کو پڑھتا ہے اس کے بعد عام فہم زبان میں وہ اس کو نریٹ کر رہا ہوتا ہے تو عوام کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کمپلیکیٹڈ ایشو کا کیا اثر اس کی لائف پر ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جنرل رپورٹنگ پڑھاتے ہوئے میں ایک کانسپٹ اور آپ کا کلیئر کرنا چاہتا ہوں اب تک ہم نے رپورٹنگ کی فارمس کو پڑھا جس میں ایک عمومی رپورٹنگ کی فارم ہے ایک بیٹ رپورٹنگ کی فارم ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹ رپورٹنگ کے حوالے سے ہم اگلے لیکچرز میں گفتگو کریں گے اس وقت ہم جنرل رپورٹنگ کی تفصیلات کو پڑھ رہے ہیں اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کانسیپٹ جنرل رپورٹنگ کے حوالے سے پورا ہو تو یہ تو وہ جو دو مین فارمز تھیں اب میں آپ کو جنرل یا عمومی رپورٹنگ کے حوالے سے میڈیا وائز تقسیم یا میڈیا کے حوالے سے عمومی رپورٹرز جو ہیں ان کو جو کام کرنے پڑتے ہیں اس میڈیم کے حوالے سے اس کی بھی تخصیص یا کائنس میں بتاتا ہوں نمبر ون پرنٹ میڈیا رپورٹنگ نمبر ٹو ریڈیو رپورٹنگ نمبر تھری ٹی وی رپورٹنگ نمبر فور ویب رپورٹنگ تو پرنٹ میڈیا رپورٹنگ یقیناً آپ کا کانسیپٹ اس کے بارے میں کلیئر ہوگا پرنٹ میڈیا رپورٹنگ سے مراد ہے وہ جنرل رپورٹنگ جو تحریر سے متعلق ہے اخبارات سے متعلق ہے میگزین سے متعلق ہے وہ چیزیں جو اخبارات میں چھپتی ہیں ایسے رپورٹر جو نیوز پیپرس کے لیے کام کرتے ہیں وہ پرنٹ میڈیا رپورٹرز کہلاتے ہیں اور ہر اخبار کی ایک پالیسی ہوتی ہے اس پالیسی کے تابے وہ ریپورٹرز میدان میں جا کر خبریں لے کر آتے ہیں اسی کی بنیاد پر تبصرے بھی لکھے جاتے ہیں ایڈیٹوریلس بھی ہوتے ہیں تو پرنٹ میڈیا رپورٹرس کی ایک قسم جو جنرل رپورٹنگ میں ہے وہ اخبارات سے متعلق ہے اور وہ اس اخبارات کی پالیسی اور اس کی جو ٹارگٹ آڈینس ہیں جیسے کچھ اخبارات پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہیں تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کے رپورٹرز اسی انداز میں کام کرتے ہیں جو پالیٹکس سے متعلق خبریں لے کر آتے ہیں اور ان اخبارات کی آبجیکٹو کے تابع کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کچھ سماجی نوعیت کے نیوز پیپرز ہوتے ہیں کچھ علاقائی اخبارات ہوتے ہیں کچھ اخبارات قومی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کچھ بین الاقوامی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو جس جس نوعیت کے اخبارات ہوتے ہیں اسی نوعیت کے رپورٹرز۔ تخصیص کی جاتی ہے اور وہ میدان میں جا کر لاتے ہیں اور کچھ اخبارات آپ دیکھیں گے ڈیولپ کنٹریز میں صرف سپورٹس کی خبریں دیتے ہیں کچھ اخبارات ویدر کے بلٹنس جاری کرتے ہیں تو پرنٹ میڈیا رپورٹرس کی ایک میڈیم کے حساب سے تخصیص کی جاتی ہے عمومی ریپورٹرز میں دوسرے رپورٹر ریڈیو رپورٹرس کہلاتے ہیں ریڈیو بھی آج کے دور میں اس کا پھیلاؤ بھی بڑھ گیا اگر سے ٹیلی ویژن کے آنے کے ساتھ یہ سوچا جاتا تھا کہ ریڈیو کی اہمیت شاید کم ہو جائے گی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ریڈیو رپورٹرز کی اہمیت میں بھی کمی نہیں آئی ہے اب دیکھیے اسٹیٹ ریڈیو ہوتا ہے نجی یا پرائیویٹ ریڈیوز ہوتے ہیں ایف ایم ریڈیوز کی بھی ایک چین دنیا بھر میں ہے پاکستان میں بھی ہے ڈیولپ کنٹریز میں بھی ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز میں بھی ہے تو ایف ایم ریڈیوز بھی ہیں آپ اپنی کار میں سفر کر رہے ہیں آپ نے ریڈیو ٹیون کیا ہے وہ آپ کو موسم کی خبریں بھی دے رہے ہیں وہ آپ کو ٹریفک ہیزرڈز کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں وہ آپ کو فنون لطیفہ کی خبریں بھی دے رہے ہیں فیچر پروگرامز بھی کر رہے ہیں میوزک پروگرامز بھی کر رہے ہیں تو ریڈیو کے حوالے سے بھی عمومی رپورٹرس کی ایک تخصیص ہو چکی ہے اور جو ریڈیو کے ٹریفک قوانین یا ٹریفک ہیزرڈز یا جیم ٹریفک ہے اس کے حوالے سے رپورٹرس فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں وہاں مائک سے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں تو موٹر وے کے وسط میں دو سو کلو چلنے کے بعد ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹریفک جیم ہے اور اگر آپ ایم ٹو پر سفر کر رہے ہیں یا ایم فور پر سفر کر رہے ہیں یا آپ کسی انٹرنیشنل ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں تو آپ کو ایف ایم ریڈیو آپ کے گاڑی کے اندر آپ کو اطلاع دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اگر وقت پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ ڈی روٹ کر لیں آپ فلاں سڑک پر چلے جائیں تو اس طرح ایف ایم ریڈیوز نے بھی جنرل رپورٹنگ کے سنف میں بڑی ترقی کی ہے ٹی وی رپورٹنگ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ رپورٹر جو ٹیلی ویژن سے وابستہ ہوں ٹیلی ویژن رپورٹرس کہلاتے ہیں اور عمومی رپورٹر کا ذکر کرتے ہوئے اس چیز پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے کہ ٹیلی ویژن رپورٹر وہ رپورٹر ہوتے ہیں جب وہ ان ہوتے ہیں تو سب ہی عمومی رپورٹرس کہلاتے ہیں اور یہ جنرل رپورٹرس جو ہوتے ہیں یہ ٹیلی ویژن کی پالیسی کے مطابق کام کرتے ہیں اگر اسٹیٹ اونڈ ٹیلی ویژن ہے جیسے پاکستان ٹیلی ویژن ہے انڈیا کا دور درشن ٹیلی ویژن ہے بی بی سی کا ہے امریکہ کا ہے جو اسٹیٹ پالیسی کو لے کر جاتا ہے تو اس پالیسی کے مطابق ان رپورٹرس کو اپنی اسائنمنٹس کرنی پڑتی ہیں اسی طرح اگر نجی ٹیلیویژنز ہیں جیسے پاکستان میں بہت سے ٹیلی نیٹورکس ہیں انڈیا میں ہیں امیرکا میں ہیں یورپ میں ہیں افریقہ میں ہیں تو پھر اس کی پالیسی کے مطابق ان جنرل ریپورٹرز کو کام کرنا پڑتا ہے تو جیسے نیوز پیپر رپورٹرز یا پرنٹ میڈیا رپورٹرز ہیں ریڈیو رپورٹرز ہیں اسی طرح ٹیلیویژن ریپورٹرز بھی گرو کرتے ہیں جنرل ریپورٹنگ میں اور میڈیا کے حوالے سے اگر کلاسیفیکیشن پہ ہم آتے ہیں تو عمومی ریپورٹر جیسے نیوز پیپر کے ہیں ریڈیو کے ہیں اسی طرح ٹیلی ویژن کے ہوتے ہیں اور چوتھی قسم جو جدید جرنلزم کی ہائی ٹیک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے سامنے آئی ہے دیٹ از کالڈ ویب رپورٹر اور ویب رپورٹر وہ ہوتے ہیں جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی ڈیویلپمنٹ کے ساتھ سامنے آئے ہیں یہ لوگ عام طور پر پرنٹ میڈیا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی طرح رپورٹنگ نہیں کرتے یہ گمنام سپاہی ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھے ہوئے ہوں ان کو جو اسائنمنٹ دی جاتی ہے وہ اس کو تیار کرتے ہیں اور ویب پہ ڈال دیتے ہیں اس وقت مختلف اخبارات نے بھی ویب پیجز بنائے ہوئے ہیں جن میں بڑے بڑے اخبارات بھی شامل ہیں ہر لینگویج کے اخبارات شامل ہیں پاکستان کے اردو اخبارات کی ویب ہے انگلش اخبارات کی ویب ہے دنیا بھر کے بڑے بڑے اخبارات جو انگلش زبان میں نکلتے ہیں چائنیز میں نکلتے ہیں رشین میں نکلتے ہیں افریقن لینگویجز میں نکلتے ہیں اسپینش میں نکلتے ہیں ان کے ویب پیجز اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ویب رپورٹرس کی ایک نئی قسم بھی سامنے آ ہے جو میڈیا کے اعتبار سے ہے جیسے نیوز پیپر یا پرنٹ میڈیا رپورٹرس ریڈیو رپورٹرس ٹیلیویژن رپورٹرس اور ویب رپورٹرس اب یہ سب بہت بڑھ کر سامنے آ گئے اور ان کے حوالے سے جب تکنیکی یا میڈیم کے حوالے سے عمومی رپورٹر کی تخصیص کرتے ہیں تو یہ چار اہم چیزیں اہم نکات آپ کو سامنے رکھنے چاہیے کہ ان کی تخصیص یہ ہے اب میں آپ کو عمومی رپورٹنگ کے حوالے سے ایک اور تخصیص بتاتا ہوں دیٹ از کارڈ سبجیکٹ کچھ رپورٹرس کو سافٹ نیوز رپورٹرس کہتے ہیں کچھ رپورٹرس کو جنرل عمومی رپورٹرز میں ہارڈ نیوز رپورٹرس کہتے ہیں ہارڈ نیوز رپورٹرز وہ ہیں جو سیریس نوعیت کی خبروں کو رپورٹ کرتے ہیں اور سافٹ نیوز رپورٹرز وہ ہیں جو تفریح تباہ فیشن مقابلہ حسن نئی نئی ایجادات ہیومن انٹرسٹ سٹوریز کی رپورٹنگ کرتے ہیں وہ سافٹ رپورٹنگ کہلاتے ہیں تو سافٹ رپورٹنگ ہارڈ رپورٹنگ کی تخصیص پر تفصیل دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس ہوگی اس وقت آپ اتنا ہی ذہن رکھیں کہ سبجیکٹ وائز جو تخصیص ہے اس میں سافٹ رپورٹنگ اور ہارڈ رپورٹنگ بھی آتی ہے اس کے علاوہ بھی ایک تخصیص ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں انٹیکل رپورٹنگ اور سنسنل رپورٹنگ انالیٹیکل رپورٹنگ یعنی تجزیاتی رپورٹنگ ہے آپ کسی ایک خبر کے ہر پہلو پر غور کر کے اس کی انالسس کر کے جب آپ پیش کرتے ہیں تمام پہلو اس کی پس منظر حقائق اور اس کے اثرات کا جائزہ لے کر جب آپ پیش کرتے ہیں تو دیٹ از کالڈ انالیٹیکل رپورٹنگ سافٹ رپورٹنگ ہارڈ رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ اینالیٹیکل یا تجزیاتی رپورٹنگ بھی سبجیکٹ وائز عمومی رپورٹنگ کا حصہ ہے سبجیکٹ وائز کلاسفیکیشن میں سنسیشنل رپورٹنگ بھی شامل ہے اور سنسیشنل رپورٹنگ سے مراد ہے ایسی رپورٹنگ جس میں سنسنی خیزی ہو جب آپ کوئی سنسنی خیز رپورٹ کرتے ہیں تو عوام فوراً متوجہ ہوتے ہیں اور وہ کچھ حیرانی سے اس چیز کو دیکھتے ہیں سراسیمگی سی پھیل جاتی ہے جس میں کسی حد تک خوف کا آنسر ہوتا ہے پریشانی کا آنسر ہوتا ہے اور حیرانی کا آنسر ہوتا ہے حیرانی خوف اور پریشانی جب یہ تینوں چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو سنسیشن بنتا ہے تو جنرل عمومی رپورٹنگ میں سنسیشنل رپورٹنگ بھی ہوتی ہے آپ نے اکثر اخبارات کی ہیڈ لائنس دیکھی ہوں گی خاص طور پر ایوننگ کی جو سنسنل رپورٹنگ کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں سنسنل رپورٹنگ کے پازیٹو افیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ اٹ اٹریکٹ پیپل انہانس دی سیل اور نیگیٹو افیکٹس اس کے ہوتے ہیں کہ کریٹ اننیسری انگزائٹی سنسنل رپورٹنگ کاز از ہارم اینڈ رپورٹنگ از انہیلپ فل آپ نے اس سے اندازہ لگایا کہ سنسنل رپورٹنگ یا سنسنی خیز خبریں دینے کے عمل کے پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہیں نگیٹو ہیں پازیٹیو یا مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ خبر فوراً اٹریکٹ کرتی ہے اس سے اخبار کی سیل بڑھ جاتی ہے اور اگر ٹیلی ویژن پر آپ سنسنی خیزی کی خبر دے رہے ہیں تو لوگ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس چینل کی طرف جاتے ہیں لیکن دوسری طرف نگیٹو ایفیکٹس ہیں نگیٹو یہ ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف سنسنی خیزی کے لیے خبر تھی اس میں وہ حقیقت نہیں تھی جو بیان کی گئی ہے تو وہ اخبار اور وہ چینل اپنی شہرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ رپورٹر جو سنسنی خیزی کی خبریں دینے کا عادی ہوتا ہے اس پر کئی کوشچن اٹھائے جاتے ہیں سنسنی خیزی کی خبریں پولیٹیشنس کے بارے میں بھی دی جاتی ہیں شو بز کے لوگوں کے بارے میں بھی دی جاتی ہیں بعض اوقات انہونی باتوں کے بارے میں بھی دی جاتی ہیں طوفان کے بارے میں بھی دے دی جاتی ہیں کسی ایئر جرنی کے بارے میں دے دی جاتی ہیں کسی شخصیت کے بارے میں بھی سنسیشنل خبریں دے دی جاتی ہیں تو سنسنی خیز خبریں بھی عمومی رپورٹنگ کی ایک اہم سبجیکٹ وائز تخصیص ہے لیکن سنسنی خیز خبریں دیتے ہوئے ون ہیز ٹو بی ویری کانشیس کیونکہ سنسنی خیزی پھیلانا کوئی جرنلزم کی ٹرم میں بہت اچھی علامت تصور نہیں کی جاتی اسی کے ساتھ ساتھ سنسنی خیز یا سنسیشنل خبروں کے ساتھ ساتھ یلو جرنلزم کی بھی ایک ٹرم مستمل ہے یا استعمال کی جاتی ہے یلو جرنلزم سکینڈلز پر مبنی ہوتا ہے یلو جرنلزم یا جیلو رپورٹنگ بھی ایک ایسا عمل ہے جو لوگوں میں بڑا انٹرسٹ پیدا کرتا ہے اور لوگ ان خبروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن اس جرنلزم کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں دی جاتی کیونکہ اس قسم کی خبریں انسانی جذبات سے متعلق ہوتی ہیں کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانے سے متعلق ہوتی ہیں بلیک میلنگ سے متعلق ہوتی ہیں لیکن نیگیٹو اور پازیٹو دونوں ایفیکٹ ہر چیز کے ہوتے ہیں اسی طرح جرنلزم میں بھی کچھ صنف کچھ اقسام سبجیکٹ کے حوالے سے ایسی ہوتی ہیں جو کرٹیکل شمار کی جاتی ہیں جن پر تنقید کی جاتی ہے تو یلو جرنلزم بھی ایک ایسا کوشچن مارک ہے لیکن ایک جرنلزم کی قسم ہے اس لیے جنرل رپورٹنگ کے پیرامیٹرز میں یلو جرنلزم کا ذکر آتا ہے انہی تخصیص کی بنیاد پر عمومی رپورٹنگس کی بیٹس فیوچر میں تقسیم ہوتی ہیں یہی عمومی رپورٹر مستقبل میں بیٹ ریپورٹرز بنتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے ریپورٹنگ کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا ریپورٹنگ کی مختلف فارمز پر بات کی رپورٹنگس کی مختلف کلاسیفیکیشن سبجیکٹ وائز ٹیکنیک وائز اور میڈیا کے حوالے سے رپورٹرس کی تقسیم پر بھی گفتگو ہوئی تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی ہم رپورٹنگ کے حوالے سے جو دوسری اقسام اور اس کے لوازمات ہیں ان پر گفتگو جاری رہے گی اس وقت سرور منی راؤ کو اجازت دیجیے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ